اللہ الرحمن حمد اما بعد سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ لاہوری ڈاکٹر کا جمع شریف پر تازہ خطاب جہال تھیں یہ میں نے بیان کرنا ہے اور ثابت کروں گا اس کا دعویٰ ہے دین و مذہب کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا اور مختصر دو تین باتوں میں اس کو مذہب کا قاتل ثابت کرنا ہے سب سے پہلے اس کی جہالتیں ان لوگوں کو آدم توجہ سبق لسان یا سب کہہ سبقت لسانی اور غفلت جہالت میں فرق نہیں آتا لہر بادہ جیسا شیخ ہے ویسے مریدین اور شاغ تلا مزا ہوں گے شیخ کے علم پہلے دکھا چکا ہوں مزید آج دکھاتا ہوں میں تو جنہوں نے میرے سب کے لسان کو پکڑا تو ان کو اتنا تمیز نہ ہو سکی کہ وہ سب کے لسان اور عدمِ توجہ ہے جو ہر عالم سے بہت بڑے بڑے مشائب سے ہوا سبق لسان ہو سبق قلم ہو, ایک سب کا قلم ہوتا ہے اگر کتابت کے ساتھ تعلق سب کا لسان ہے اگر بولنے سے تعلق تو ہوتا ہے لیکن جہالت اور غفلت ایک چیز ہے جہالت اور غفلت اور چیز ہے سبقت لسانی اور عدم توجہ اور چیز ان لوگوں کو ان میں فرق نہیں آتا اگر انسان کو حقیقت کا علم ہے <تحس> پھر بولنے میں یا لکھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو عدم توجہ کہتے ہیں یا سب کا لسانی کہتے ہیں یا سب کے قلم کہتے ہیں اگر علم ہی نہ ہو حقیقت اور مسئلہ کا پھر غلطی کو جہالت اور غفلت کہتے ان کو یہ تمیز نہیں ہے بھئی مذکر کے لیے آنتا مونس کے لیے آنتے یہ تو میرے شاگردوں شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد وہ جانتے ہیں تو اتنا آسان مسئلہ میری سبقت لسانی اور عدم توجہ ہے کیونکہ خطاب کر رہا تھا تو ظاہر بات ہے سور گر عوام سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات خیالی در چلا گیا تو کوئی. دوسری میرا وہ یوتما والی اس کو وہ جہل لوگ ہیں اتنا سمجھتے نہیں ہیں اتنا علم نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یا مشدد جو ہوتی ہے نا اس میں تخفیف جہد ہوتی ہے یہ سرف معمولی صرف والے بھی لکھتے ہیں سید کو سید پڑھنا ٹھیک ہے عین کو عین پڑھنا ٹھیک خیر کو خیر پڑھنا صحیح ہے یہ تو عام سرفوں کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں تو یتیمہ کی یا کو تخفیف کے ساتھ یتیمہ پڑھ جانا جب کہ والے معنی پر دلالت موجود ہے کیوں تصخیر پر اصل دلالت ہوتی ہے پہلا ہر مضمون دوسرا مفتو تیسری جگہ یا لیکن ان کی جہالتوں کا حال دیکھو کہ جس نے پوری توجہ اور تیاری کر کے میرے خلاف بولنے کی ضرورت کی تو اس کی اتنا مت ماری گئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا تصویر کے بعد جو حرف اس کو یا میں ادغام کرنا ہوتا ہے یا تصویر میں ادغام کرنا ہوتا ہے اب اس بھڑوے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بڑوا یا تصویر پہلے ہوتی ہے دوسرا حرف علت بعد میں آئے گا تو پہلے کو دوسرے میں ادگام کرتے ہیں دوسرے کو تھوڑے پہلے میں ادگام کرتے ہیں پہلا مدغم ہوتا ہے دوسرا مدغم فی ہوتا ہے تو تو ادگام کر رہا ہے حرف علت کو یا تصغیر میں تو اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک جو فی ہے وہ پہلے ہے اور جو مدگم ہے وہ بعد میں ہے وہ تیری اتنا مت تمہاری ماری ہوئی ہے کہ تم پوری توجہ کے بعد جو تیاری کر کے چکنے ہو کر بیٹھے ہو پھر اتنا مکالے ملتے ہو غلطیاں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم جہل ہو تمہیں تمیز ہی نہیں ہے کوئی فن تمہیں آتا ہی نہیں ہے پختہ بس ڈھگوسلے موڑ بھی ہو ڈگوسلے مار دیتے ہو کبھی تکا چل گیا کبھی نہ چل اس کی دیکھو میں آج اسی اس کے تازے بیان میں اس کی آدم توجہ دکھاتا ہوں اور جہالت اور غفلت بھی دکھاتا ہوں تاکہ ان کو اپنے بیان سے ہی پتہ چل جائے کہ چشتی کتنا باریک نظر رکھتا ہے اس نے منہوس انگریزی کی خدمت کی اور میں نے متبرک عربی کی چالیس سال خدمت اس کا نتیجہ ہے وہ جہالتوں اور غفلتوں میں رہتا ہے اور اس کا ہمارے اوپر یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم آدم توجہ یا سب کے نقصان یا سب کے قلم کا شکار ہو جاتے جہالت اور غفلت کا نہیں ہوتا اب دیکھیں اس نے کہا تیری حمد کی حامدہ کا. حمد کی سب تیری ہمد کے لیے تو ہم کافی ہیں سمجھتا کہ اس کو علم نہیں ہوگا جانتا ہوگا لیکن سب تو ہے اور واقع اگر اس نے لغت پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی تکلیف گوارہ نہیں کی اور لگتا ایسی ہے کہ حضرت ہواؤں میں لغت پڑھتے ہیں کبھی لغت کو سامنے نہیں رکھتا اس کا بولنا مجھے بتاتا ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ حامدہ یا حمادوں کا مصدر حمد ہے کہ حمد ہے تیری حمد کی یہ آدم توجہ کی پکی مثال ہے اگلی جس کو پہلے پڑھتا ہے روایت میں ابو قلابہ اور یہ صحیح ہے پھر اسی کو تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہے ابو کالبا یا پہلے تو صحیح پڑھ گیا پھر جو ابا قلابہ غلط پڑھا اس نے فتح کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہ آدم توجہ تھی اس یہ اس وجہ سے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ تاکہ اس کے ماننے والوں کو اس کو کم از کم اتنا شیشہ ہو جائے کہ یہ آدم توجہ سب کے لسان جہالت اور غفلت میں فرق سمجھ جائے اب میرے انصاف دیکھو اس کی سب کے لسان کو میں سب کے لسان کہہ رہا ہوں ادب توجہ کہہ رہا ہوں اس کو جہالت غفلت نہیں کہہ رہا کیوں میں دیکھ رہا ہوں پہلے صحیح پڑھ رہا بعد میں غلط پڑھ رہا لیکن اگلی بات یہ جہالت اور غفلت ہے کیا المنتظم کیونکہ جو دوسری کتاب ہے المنتظم امام ابن کی کتاب ہے تاریخ میں تاریخ میں اس کا نام ہے المنتظم کیا ہے اللہ تو نام تھا لیکن حضرت کیونکہ خدمت فرنگ میں مصروف رہتے ہیں خدمت خدمت انگلش منحوس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فضل الرحمان پروئے والے نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو اس نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا پڑھاؤں گا میں نے پوچھا تو کیا کرنا چاہتا ہے کہنے لگا ادھر تو عزت نہیں ملتی عوام میں میں کالج یونیورسٹی میں جاؤں گا وہاں سے ہو کر آؤں گا ڈگری لے کر تو پھر عزت بنے گی میں تو پڑھانے کا کام اب اس کی نہوست ہے اس پر کیونکہ وہ منافقت ہے ساری وہ ساری منافقت ہے کفار سے عزت تلاش کرنا منافقت ہے جب تک انڈیا عزت ہے فائنل عزت للہ ع بولے رسول قرآن کی نقص ہے یہ لوگ منافق ہیں جتنے سکولی جو کہتے ہیں ہمیں عزت مل رہی ہے انگریز سے ایسوں کو پریس نے کہا سری ہم بچو بچتے کہ آخر ایسے قرآن کی نقس کے مطابق یہ مناسب حضور نے فرمایا دتور ڈاکٹر اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے ڈاکٹر یہودی بھی ہوتا ہے عیسائی بھی ہوتا ہے سکھ بھی ہوتا ہے ہندو بھی ہوتا ہے بدترین گستاخ اور لانتی بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کنجر بھی ہوتا ہے چکلے کے وارس بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے بدترین لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس میں کون سی خصوصیت ہے جب تعلیم بدترین پلیت کی ہے تو جو بھی پائے گا لیکن ہماری تعلیم خاص ہے یہ آئی ہے رسول سے جب رسول سے آئی ہے تو رسول پایا پا, پا, پا, پا, پا ان کی تعلیم پا, پا, پا تو ضروری ہے ان کا وارش بھی پارش <سلام> <سلام> <سلام> کسی وجہ سے علماء نے فرمایا فاسق کو عالم کہنا جائز نہیں بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ جو فاسق عالم ہے فرمایا وہ تو گدا ہے جو کتابیں اٹھا کر پھر رہا ہے بتاؤ خدا نے انسان بھی کہنا کہ بارہ نہیں کیا جب رسول نے فرمایا بیا اس کا مطلب ہے صاحب ایمان صاحب تکوا پھر صاحب علم ہو تو نبیوں کا بارس بنتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں نہ قرآن کے قریب گئے ہو نہ اسلام کے قریب گئے ہو فرنگیت اور یہودیت کی غلاثت کو ہاتھوں میں سارا دن ملتے رہتے ہو اور لوگوں کے سامنے عالم بین کو کر بیٹھ جاتے ہو. کیا ہے کو تیبری پڑھا اور المونتم کا المونتم اس کا مطلب ہے یہ خاص سکولی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے علوم کیا ہے ورنہ بولنے سے پہلے اس کا حق بنتا تھا انصاف کی کتابیں پڑھ لیتا اور نہیں تو لب اللباب امام سیوتی کی پڑھ لیتا اس میں صاف لکھا ہے یہ تبرستان کی طرف نسبت ہے تبرستان افغانستان کے شہر ہے خراسان میں تھا تھابارستان کی طرف نسبت ہے تاباری تبری تبری اور مول المون تزم اور ساتھ کہہ دے تزم اور یہ جہالت اور غفلت ہے کتابوں کا نام سیدھے لیا آتے اور شیخیاں بخیر رہا ہوتا ہے ڈیگے سنو بڑے سنو ہو گیا دفاع سو سم نیت کا دفاع میں دکھاتا ہوں آگے کیا کرتا ہے آگے عبارت ہے تاریخ ٹھیک ہے اس کے اندر روایت ہے اس کے اندر ترجمہ کر رہا ہے سات دن نہیں گزرے سب ان کہتے ہیں کہ میں نے کافل کو یہ کہہ دیا اس کے بعد صرف سات دن ابھی گزرے تھے اس کو اتنا تمیز نہیں ہے. یہ جہالت اور غفلت ہے, ہے. ہے. باریکی کا کیا یوم لفظ مذکر ہے ایام جمع بھی مذکر ہے لے لفظ مذکر ہے جمع الیالی لیالی جمع مونس ہے یہ مونس استعمال ہوتا ہے اور دیکھو یہ میرے سامنے کتاب پڑھی مذکر وال مونس پتا نہیں اس مونس نے یہ کتاب دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی اس کے پاس ہے بھی صحیح کہ نہیں دیکھو یہ کتاب ہے باب ذکر عادت المذکر وال مونس اس کے تحت لکھتے ہیں سخرہم سب الیا لن خورا پاک سب الن سب تا کے بغیر آیا کیوں خلاصہ سے آچر تک عدد تا کے بغیر آتا ہے منت کے لیے اور تا کے ساتھ آتا ہے مذکر کے لیے اس کو کہتے ہیں مخالفت قیاس تو یہ چاہتا تھا مذکر کے ساتھ مذکر مونس کے ساتھ مونس ہونا چاہیے لیکن نہیں سلاسا سے آشر تک یہ خلاف خیال چلتا تو سبع قرآن پاک میں تا کے بغیر امام ابن الامباری فرماتے ہیں کیونکہ لیا آیا ہے آگے اور فرمایا دوسرے مقام پر ہے سمان جا این سمانتا یہاں سمان تا کے ساتھ آیا ہے کیوں ایام مذکر ہے مذکر تھا تو تا کے ساتھ اب یہ ترجمہ کرتا ہے سات دنوں کا اس کو تمیز نہیں ہے دنوں کا ترجمہ ہوتا تو یہاں سباتن ہوتا اس کا ترجمہ سات راتے کرنا پڑے گا لیا منس ہے اس کی وجہ سے اب سبع سے تا کا محضوف ہونا تو قرآن بھی نہیں جانتا چلو ادھر ادھر تو, تو, تو, تو, تو, تو جا کتاب نہیں آتی قرآن بھی نہیں آتا کیا تو قرآن مجید میں ہے علیہم سبع تو اگر قرآن تیرے سامنے ہوتا تجھے قرآن پر عبور ہوتا کم از کم تو اتنا تو ہوگا کہ آیت پاکست پہچان لیتا کہ یار سبا کے ساتھ لیا لیا ہے سمانیہ کے ساتھ ایام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جا کے میں رویت پڑھ رہا ہوں اس کے اندر ترجمہ سات دنوں کا نہ کروں ساتھ راتوں کا کروں سمجھ نہیں آ رہی لیکن افسوس ہے بیچارے کو دن رات کا پتہ ہی نہیں کیا حال ہے علم کی روشنی کا دن اور رات میں تمیز نہیں کر سکتے پھر میں تو اس کی سکالری پہن سکتا ہوں ڈاکٹری پہن سکتا ہوں اس کا حال تو وہ ڈوڈر کام والا بن گیا اب کہہ رہا ہے کہ بسرے کا جو ابن زیاد کا وہ ملازم تھا قائد تھا اس کی فوج اس کے متعلق کہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ابن ज्यार کی کال آ گئی بندہ آ گیا بھیجنے سے تین دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی اور خود بندہ بھیجا کے آ جاؤ کال آ گئی بندہ آ گیا کوئی ایمان سے بتانا کال آ گئی تو بندہ نہیں آیا بندہ ہے تو کال نہیں آئی کال تو کسی فون پہ اب یہ کال کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو بڑا ہی شوق ہے کہ یہ سپور کی ٹرٹر یہ اس زمانے میں ثابت کروں کہ ہر وقت میری زبان پہ یہی ٹاٹر رہتی ہے تو وہ پاک دور جو ہے اس کے اندر یہ ثابت کروں تاکہ مجھ پر یہ الزام نہ آئے کہ یار یہ پلیت لفظ بولتا ہے تو کال اس وقت وہ کرے یعنی اس وقت بھی کالیں تھیں اور شیعہ مذہب جو ہے وہ اس وقت بھی کالوں پر چلتا ہے صرف اتنا باتیں کہتے ہیں غیب سے آواز آئی آواز آئی, آواز آئی رات میں المقتل ابو مکھرف کی پڑھ رہا تھا تمہارے بریلوی اور شیعہ جس پر اعتماد کر کے کربلا بناتے ہیں ایک ہوتا ہے کربلا سنانا ایک ہوتا ہے کربلا بنانا تو کربلا بنا رہے میں وہاں پر لکھا ہوا ہے خط ضد کا ہے ابن زیاد ہے اور اس نے کہا روزانہ کی خبر حسین کی دیتا رہے مجھے روزانہ کی وہ تیرا کھانا خراب ہوئے اور لکھن والے کتیا پندرہ سو کلو سفر ہے کراچی جنا یہ تو جہیا بساں آج اے سی گاڑیاں ہیں نا بسیں ان پر بھی جائے تو روزانہ خبر واپس نہیں آ سکتی سولہ گھنٹے کا سفر ہے پندرہ سولہ گھنٹے پندرہ پندرہ تیس بتا کتنے بڑوے لانتی تھے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہتا او بھائی روزانہ کی خبر یزید کو پہنچ رہی تھی تیرا باپ دیتا تھا روزانہ تو تیرا باپ بھی جلدی سے تیری ماں کے پاس بھی جا سکتا ایسا زمانہ تھا دجالوں کا کیا ہے کزابوں کا کیا ہے حضور نے پہلے بتا دیا تھا کزابوں کے متعلق تو حضرت کہہ رہے ہیں بھیجنے سے تین دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی شکر ہے لیکن فون نمبر سے لینا چاہیے ہمیں تو نہیں دے گا کم از کم سامنے بیٹھے والے جو ہے نا وہ فون نمبر مانگ لیں حضور مہربانی فرمائے آہ. اگلی بار امام اہل مقام سو فیصد دین بچانے کے لیے اپنا اور اہل عیال کا خون پیش کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سو فیصد دین بچانے کے لیے اپنا آلو ایال کا اور سب کا خون پیش کر رہے تھے تو آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو سمجھے لفظوں پر غور کرو. امام علی مقام سو فیصد تجھے دین, دین اور مذہب کا فرق آتا ہے لفظ بتا رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں جانتا اور تیرے جیسا کیا جانے تھی کوئی عقیدے کی کتاب نہیں پڑھی نہ تجھے پڑھنا آتا ہے کسم سے کہتا ہوں نہ تجھے پڑھانا آتا ہے پڑھنا کیا پڑھانا کیا پڑھنا نہیں آتا بڑے ظلم کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے ایجنسی تجھے چلا رہی اور ایجنسی سب مولویوں کو چلاتی پانچ مولوی اکٹھے ہوں تو دو مولوی ایجنسیوں کو ہوتے ہیں یہ یہاں کا حال ہے اور ایسے باہر کا ہے سے پوچھو خیر. سو فیصد دین بچانے کے لیے امام پاک اپنا ہر ویال کا خون پیش کر رہے بات سمجھ میرا سوال ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ عبد ابن عمر عبد اللہ ابن عباس فلاں فلاں صاحبہ روکنے والے تھے یہ خود بیان کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب سو فیصد دین بچانے کے لیے امام گئے تو لازمان یقیناً بات ہے کہ روکنے والے تو دین گوانے کے لیے روک رہے تھے اس کا تو جواب دے تیرے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا دنیا سے بڑا ارے برم کا اکٹھے کر کے مجھے جواب دے دو کہ جب یہ بچانے والے ہیں دین کو دین برباد ہو گیا ہو رہا تھا تو جو روکنے والے تھے امام کو نہ جانا انہوں نے ضرور دین کو برباد کیا بس جواب دے اور رافضیت کس کو کہتے ہیں بس اتنا بدانا اللہ اکبر و کبیرہ. اس پر مختصر وقت ہے اس پر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا بس زبان کاٹنے کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ اللہ اسی پر ایک اور بات کہتا ہوں کہوں؟ پھر تم نے دین بچانے میں ان کی سنت کیوں ترک کی ہے اور ان کی مخالفت کو مذہب کیوں بنایا ہے دین بچانے میں تو جان آل و عیال سب کچھ امام نے قربان کیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین بچانے کے لیے تو سنت طریقہ ایک, ایک ہی رہا ایک بن گیا امام حسین کی نظر میں تو اب تمہارا مذہب شیعوں کا مذہب تمام فکاہا کا مذہب تمام فرقوں کا مذہب جتنا مرضی ہاکن گندہ ہو اس کے ساتھ لڑنا حرام خروج حرام حرام حرام ہمم علی کا مذہب خوب... نکلنا حرام اہل بیگ کا مذہب نکلنا حرام اگر کوئی چاہتا ہے تو میرے بیانات سنے دشمن حسین تم یا ہم یہ بیانات سنے ہاں خوب اس کے گھر کی خدمت ہوگی بتاؤ تم نے دین بچانے کے لیے امام کی سنت کو کیوں چھوڑا تم نے امام پاک کے طریقے کی مخالفت کیوں کی آج تک لڑنے بھڑنے کے لیے تم نہیں نکلے باسی جواب دے رہا باقی تمہارے جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اپنوں کے لیے بیان کر رہے ہیں یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اپنوں کو بچانے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا ہے یہ تو جان بوجھ کر کرے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں صرف لالچ میں دنیا میں شہرت میں جنہوں نے رسول پاک کے لقب عالم کو پسند نہیں کہا کیا اور ڈاکٹر کو پسند کیا جو ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کے نام کو پسند کیا اس کے لقب کو پسند کیا جو ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے ڈاکٹر یار انگریز نہیں کرتے ماں کے ساتھ زنا تو پھر ہندو سے سارے کرتے ہیں ڈاکٹر بہت رسول کر دیا ہوا لقب پسند نہیں آیا منفقت پر مہر لگ گئی مہر لگ گئی قرآن سے خدا رسول سے. اگلی بات آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو میرا سوال جس سے اس کی دلالتے سامنے آئیں یہ پچھلی بات دلالت کی تھی امام غزالی وغیرہ سوال سمجھنا امام غزالی جنہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا ہے اور ان کے ہزاروں متبئی کرام جنہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا ہے یہ کے بارے میں یہ نصیحت جو کر رہا ہے تو ان کو کر رہا ہے یا یہ جو اپنے بدھ سامنے بیٹھے ہیں ان کو ان اماموں کے خلاف بھڑکا رہا ہے یہ جواب دے کہ تو کہہ رہا ہے نرم گوشا کتن نہیں رکھنا تو امام گزالی وغیرہ وہ تو رکھ گئے تو کیا ان کو نصیحت کر رہا ہے خبردار, خبردار نہیں رکھنا یا جو آگے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے ان کو ان اماموں کے خلاف بھڑکا رہا ہے کہ خبردار وہ رکھ گئے تم نے نہیں رکھنا لہٰذا ان کے خلاف جو آگ برسا سکتے ہو برساؤ تاکہ لانت تم بڑھائے تجھے شرمنی منہ سے بولتے نہیں علم تو نہ بول فکیلو ہو علا آگے کہتا ہے جو یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلہ میں کربلا پہنچے تو جو یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلہ میں کربلا پہنچے میں یہ کہتا ہوں کہ اقرار بیعت کے بعد جس پر اتفاق ہے سنیوں اور شیعوں کا ابو جعفر توسی کی تلخیص سو شافی پڑھ کر دیں نہیں تو میرا بیان سن کر دیں اور سنیے بھی تو پر تاریخ تبری وغیرہ سب بھری پڑی ہے تین شکوں والی روایت سارے تمہارے موڑ بھی بیان کرتے ہیں شیعہ بھی بیان کرتے ہیں موسوا پڑا ہوا ہے میرے پاس بیس جلدوں میں امام حسین کی تاریخ کا موسوا شیوں نے لکھا موسوات الامام الحسین رضی اللہ تعالی تو موسو میں دیکھ ان شقیں موجود ہیں ہر جگہ سب شیوں کے پاس عجیب بات ہے المقتل میں موجود ہے ابو وہ تو سب کے پاس تین سکے موجود ہیں اب میرا سوال یہ ہے اقرار بیعت کے بعد یہ کہنا درست ہے اگر آپ تشریف لے گئے تھے یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلہ میں کربلا پہنچے تھے تو پھر وہاں کے حالات دیکھ کر آپ فرماتے ہیں مجھے یزید کے پاس لے چلو پھر یزیدی نظام کو روکنے کا مقصد جو ہے کیا اس اقرار بیعت کے بعد بھی جہد ہے کہنا صحیح ہے درست ہے اچھا کوئی بات نہیں اندھا ہو کر بولنا ایسے ہوتا ہے جب یہ اگلی بات جب یہ واقعہ پیش آیا تو روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہ تھی جو حضرت امام حسین سے افضل ہو جب یہ واقعہ پیش آیا روے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو یہ قاتل سنت کا مذہب قتل کرتا کر رہا ہے قتل رابزی بنا رہا ہے اور کہتا کیا ہے میں وہ دفاع کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کیا اب ذرا دیکھنا اہل سنت کا مذہب میں دکھاتا ہوں اس کو کہو تو کسی عقیدے کی کتاب میں یہ مذہب دکھا دے کہ امام حسین افضل سے یہ مذہب دکھا دے یہ ہے اس کو شرم نہیں آتی یہ نبراش کتاب ہے شراکت کا حاشی مشہور حاشی اس کو یہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا اگر پڑھتا ہے تو ماننا نصیب نہیں ہوا کیونکہ اندر سے پھر ہے یہ قتل جو کرنا ہے مذہب کو ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں فاروقی کتب خانے والی ہاشیہ برخردار ملتانی کا صفحہ نمبر چار سو انویں میں علیم کے مراتب بیان کرتے ہوئے شارع نے ماتن نے شارے نے باز فرمائی تو نیچے امام عبد العزیز پر اللہ ہوتا عنہ جن کے متعلق الورشا دیوبندی کہتا تھا ہندوستان میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا دو سو ستر علوم پر مہارت رکھتے تھے اور اس بیچارے کو دو علموں میں نہیں ہے یہ آپ لکھ رہے ہیں دیکھو لفظ سمجھ دیکھنا سمجھ سننا بھائی ان لفظوں کے بعد بھی وہ کہنا جائز ہے کہ امام ہم سارے سے افضل کوئی نہیں تھا یہ دیکھو فرماتے ہیں جی د علماء السنة سلفهم وخلفهم يذكرون في كتب الاعتقاد مسائل مظنونة كتفضيل الملك للانبياء وبالعكس وأن أفضل الانبياء بعد نبينا آدم وإبراهيم وموسى وعيسى علي المسلم ان افضل صحابت الشارہ تلبارہ سما اہل و بدرین سما ثم دن سما ثُمَّ ثُمَّ فرماتے ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے تمام سلف سلف نے اور ان کے دور تک یعنی اسلاف اور اسلاف کے بعد والے صحابہ تابعین تباہ تابعین ان کے بعد والے سوال وہ اور سب اس بات پر متفق کیا کہ صحابہ میں افضل عاشرہ مبشرہ کون ہے پھر اہل بدر ہیں پھر آہل عہد ہیں پھر کے رضوان والے ہیں تا کہ شاہ قرآن پاک میں آتا ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے بات کرنے والے یہ افضل ہے اور تجھے شرم امام حسن اور حسین کو ان شہادتوں میں سے ایک بھی نصیب نہ ملی ابھی بچے تھے یا پیدا نہیں ہوئے یہاں پر دس صاحب آشرا پھر کون ارے پھر احد پھر رضوان اور اندھا یہ دیکھ یہ بڑھیا سوبل اور عہدہ اور نشا امام صالحی شامی رحمہ اللہ کی سیرت پر دنیا کی مقبول ترین کتاب اس میں صاف لکھا ہے اسی بیت رضوان کتاب تم بہتالثوں والے اشرون میں من صحافت رضی اللہ تعالی علم ممبا یا امر رتھ ہی نہیں وہ عبداللہ محمد ویصر اضوان جو انہوں نے کی صحابہ نے ان میں سے کوئی شہادت مند وہ تھے جنہوں نے تین بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ید احمد پر بیعت فرمائی اور وہ تھے سلامہ بن اکوار جن کو حضور کا پہلوان کہا جاتا تھا میدان کا شیر تھا تین بار ان سے اور حضرت عبداللہ بن عمر امر را تھا نے دو بار حضور کی بیعت کی کینہوں نے وہ بولو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اللہ اللہ بہت مدینہ کتنے بار بیعت فرمائی ایک بار لوگوں کے ساتھ دوسری بار اپنے بھاپ کے ساتھ چلے گئے عمر پاک کے ساتھ تو پھر بیعت ہو گئی اور حضرت امام میں حسن حسین یا تو پیدا نہیں ہوئے یہ بالکل چھوٹے ہیں ان مقامات پر جا ہی نہیں سکے اب اندھا تمام سلف خلف اہل سنت کا اتفاق ہے کہ فضیلت کی یہ ترتیب ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر دو بار بیات رضوان کرنے والے ہیں تو آپ بتاؤ حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت موجود ہیں تو اندھا سنت کا اتفاق ہے افضل امام حسین سے اس وقت امام حسن سے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر ہے اہل سنت کا اتفاق ہے یہ لفظ ہیں علماء سنت سالفاہم بخل فاہم بان تخل فن اتفاق تو قتل کر رہا ہے اہل سنت کو اور کہتا دفاع کر رہا ہوں اتنے ہیں بندھے بیٹھے ہوئے تیرے سامنے مولوی عمر صاحب کہتے ہوتے تھے بھی رحمت اللہ تعالی کہا کرتے تھے او تو تو لا الہ الا اللہ مول رسول پڑھ پڑھے ہی اور تو نہیں منے گا یہ وہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کر بیٹھتے تھے اتنی بذا اتنی روشنی کے بعد بھی تیرے جیسے بیان سننا یہ تیرا بولنا جیر بنتا وہ نبراش تھی دنیا کا میں تمہاری فقہ ہنفی کے آخری جو فتوے کے باب میں فقی ہوئے ہیں فقے حنفی کو سمجھنے میں جن کا یدلا ایسا تھا کہ ان کے ساتھ تب پیدا نہیں ہو سکتا امام شامی رحمہ اللہ فتح شامی رد المحتار والے ان کے بیٹا جی وہ بھی خدا کی شان ہے اپنے باپ کے قریب کے تھے باپ تو نہ بن سکتے تھے لیکن باپ کے قریب ضرور تھے باپ نے رد المحتار لکھی تک ملا لکھ دیا دو جلدوں میں اسی کا امام علاؤن آبدین نزل المالف یہ ان کی کتاب ہے الفقه لحنفی اللہ اکبر اللہ کے بیٹا جی فرما رہے ہیں کیا یہ بتاتے ہیں افضل کون ہے توجہ افضل و بری آدمیاں اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ پڑتا ہے صلی اللہ وسلم وہ تالا ہے تجھے تالا اور تعالی کا پتہ نہیں ہے؟ سنو، ہزار بار بولتا ہے درود کو جتنا بار پڑھتا ہے ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مجمعين ثم أبو عبد الله طلحة الخير ثم ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العظام ثم سعد بن أبي بقص ثم سعيد بن الزيد ثم عبد الرحمن بن عوف ثم أبو عبيد عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه مجمعين وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة ثم اہل بادرن ثم اہل اہدن ثم اہل بیعت الرضوان بالحدیبیہ ثم باقی صحابہ اور قاتل قاتل دین ایمان اہل سنت کا قاتل اس کو دفاع بولتا ہے اگریزی فیضیافتہ لوگوں کے 40 سال سے ہم نے جڑے نکاری ہیں اہا در کچھ چھپے گا ہمارے سامنے فیض یافتہ لوگ ڈاکٹر ہے نا اگر نبی کا فیض یافتہ ہوتا تو کہتا میں عالم ہی نہیں ہوں جیسے تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی فرماتے تھے مفتی نہیں ہوں موہر نہیں لگتا پہلے تو ہی نہ کہتا اور اگر کہتا تو عالم تو کہتا وہ ڈاکٹر جو انگریزوں کے ملک میں نیچے سے اٹھتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے بلکہ بڑا ڈاکٹر ہے ایسی ڈاکٹر تو ان کی شگرد ہیں جوتے بوٹ صاف کرتے ہیں ڈگری لینے کے لیے سمجھ آ گئی کہ نہیں اب بتاؤ سما باقی پھر باقی صاحب آئے تو میں نے تو ابھی صرف ایک اس صاحبی کا نام لیا جو مشہور ہے ورنہ اس وقت کون کون سے صاحبہ اور تھے ہاں؟ یہ دو کتابیں جہلوں کے لیے کافی ہیں. ورنہ ہمارے پاس تو سمندر کے انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی انہوں نے کہا اتقاد کی کتابوں والے علما سنت صلف خلف سب یہ لکھ رہے ہیں بات ہی ختم لفظ تو دیکھو ورنہ تو ہمارے پاس اصول الدین امام استاد ابی منصور عبد القاہر تمیمی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی اصول الدین یہ انہوں نے تو صاف لکھ دیا طبقے بیان کرتے کرتے فرمایا سولہ طبقہ بچوں کا ہے امام حسن حسین بچے تھے نا حضور کے جانے کے بعد تو فرماتے ہیں سولہ طبقہ صحابہ کا وہ بچے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا زمانہ وقلت روایت ہم عنہ ان کی روایتیں بہت قلیل رہی جیسے حسن و حسین جیسے حضور کے دو نواز حسن و حسین ہیں یہ وہ دو بچے ہیں یہ طبقے سولہ طبقہ, طبقہ شاید میں آتے ہیں لکھا بارواں بس سمجھ آ گئی اوپر رکھ گئے وہ اوپر رکھ گئے والوں کو اصل کر نام پاک لکھ کر نیچے رکھ گئے اور کتتے کیوں ٹر کرتے ہوئے میرے خلاف گئے وہ ہم تو حسن حسین کو افضل مان ہے تو جس کو مانتا رہے تیرا کیا ہے کوئی ایمان دین ہو تو ورنہ بات مذہب کی مذہب کی بات اماموں سے چلے گی میں نے اس کو جواب دیا ہے جو کوئی ٹرٹر کرتے رہے پچھلے موضوعات میں جی معافیہ کو افضل کہتا ہے معافیہ کو افضل کہتا ہے اور میں نے جو دلیل دی وہ ساری زندگی پیدا ہو کر وہ تو اہما دیتے ہیں ساری زندگی ہزار بار پیدا ہو کر اس کو توڑ دکھائیں اس کے بعد بیس کوڑوں والی روایت سناتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس شخص کو بیس کوڑے مارے جس نے ان, ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا اللہ و کبیرا میں ایک وہ حقیقت اس موقع پر ظاہر کروں گا جس کو کسی نے ظاہر نہیں کیا بڑو بڑو نے اور مجھے پتا ہے کیوں نہیں ظاہر کیا ظاہر کیوں نہیں کیا یہ جب سے رفظ جو ہے نا اس کی ہوا پھیل گئی ہے دنیا میں تو پھر ذہن کیا بن گئے کہ اہل بیت کی طرف سے آنکھیں بند کر لو ان کے متعلق جو جھوٹی باتیں بھی لوگوں نے بنائی ہیں نا ان کو بھی سچا کر دکھاؤ اور جو دوسری طرف بنو میاں ہیں ان کے پا... ان کے لیے جو سچی باتیں ہیں ان کو بھی جھوٹا کرو بس یہ تحریک چل گئی جی عبداللہ بن سبا کی نسل سے یہ تحریر وہ تاریخ جب ادھر ادھر پھیل گئی تو لا شعوری طور پر اثرات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب بیس کوڑوں والی روایت سناتا ہوں عجیب بات ہے لسان المیزان میں حافظ ابن حجر نے دو روایتیں لکھی ہیں بیس کوڑوں والی نیچے ہے اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والی روایت اوپر ہے اور جو نیچے والی ہے اس کا حال برا ہے جو اوپر والی ہے اس کا حال اچھا ہے ابھی میں سناتا ہوں اس بیچارے کو تو یہ یتیم ہے نا اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا راویوں پر جرا کیسے ہوتی ہے بس اس سے زیادہ سے زیادہ میں نے اگر وثوق اور مضبوط جو ہے وہ سند کے حوالے سے بات تو کیا اس کی سند موجود ہے اور سند اٹھاتا ہے مجاہیل کی قذابوں کی پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر رکھ دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے یہ سند سمجھتا ہے یہ جو راویوں کی لڑی جڑی ہوتی ہے چاہے جھوٹوں کی ہو وہ بھی سند ہے چاہے بناوٹی ہو چاہے موضوع سند ہو وہ بھی سنت سند تو ہے نا اس بے یتیم کو پتہ نہیں سنت کیا ہوتی ہے اب یہ دیکھو یہ حالات چل رہے ہیں میرے بھائی یزید کے حالات میں کون لکھ رہے ہیں حافظ ابن حجر حجرنگ پہلے جو اس نے روایت پیش کی ہے تاریخ السلام زاہبی کے حوالے سے وہ سناتا ہوں بن عبد الملک بن ابھی حدثنا نوفل بن ابھی اوپر لکھا ہے کوئی بات نہیں دو قنیتیں ہو سکتی ہیں کون تو اومر عبد العزیز نوفل کہتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا رج الزیزی بن معاویہ کا ذکر کیا کسی بندے نے ان کے سامنے تو کہا امیر المومنین یزید عمر نے فرمایا تو امیر المومنین کہتا ہے حکم کیا بیس مال، اب اس کا حال نہیں پہلا شرط شخص جو مذکور ہے پیچھے اس کا جو ماخذ اصل وہ علی مدائنی ہے ان کی کتابیں دنیا میں مفقود ہیں کوئی ہمیں آج تک نظر نہیں آئی خیر یحیاء بن عبد الملک بن نبی غنیہ یہ صدوق بہت سچا رابی ہے یہ کہا تقریب ال والے حافظ نے نیچے محرران تقریب ال کی تحریر جنہوں نے کی انہوں نے لکھا بلفے کا یہ راوی سے کہا اگلا نوفل نوفل مجہول الحال اب اوپر والی سناتا ہوں وقال ابن شوزب سمعت و ابراہیم بن ابی ابلا یق سمعت عمر ربن عبد العزیز یا تو رحم بن محاوی عبد اللہ بن شوز صدوق ایران نے کہا بل فکا اگے ہے ابراہیم بن ابی عبلہ <تصفح> وہ سکا ہے اب ادھر جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات بیان کرنے والا ہے وہ ہے مجہل الحال اور ادھر سکا تو کس کی سند کا حال اچھا ہوا آگے سمیت عمر بنا یہ تراکہ مولا میں ان کا ان کا حال ان کو دکھانا چاہتا ہوں ورنہ میں تو امام محمد والا اور وہ مذہب رکھتا ہوں سکوت والا تو خدا جانے ولا بہولا جو بہو جوابی نے شیر میں فرمایا نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں اس کا حال خدا کے سپرد کرتے ہیں لگن بڑھوے تم تو کہتے ہو جو اس کو رحمت اللہ وغیرہ کہتے بخش کی دعا مانگے تو وہ کافر ہو گیا گستاخ ہو گیا فلان تیری سند سے بہتر سند میں آیا عمر بن عبد العزیز پر رحمت بھیجتے تھے رحمت کی دعا کرتے تھے اس کے لیے اب بتا تیرے نزدیک عمر بن عبد العزیز تو کافر ہو گئے گستاخ اہل بیت بن گئی امام حسین کی قاتل بن گئی افسوس ہے یار کتنے حقائق چھپائے گئے یار مجھے چالیس سال ہو گئے مجھے جی کسی کے پاس سننا نہیں آیا اور اتنے بڑے امام کے پاس اتنی بڑی بہترین سنعت وہ ضعیف یہ حسن یہ تو حسن لے کی سنت حسن لاتے یہ پہلا راوی صدوق ہے یا سیکا ہے اور دوسرا شکا ہے ادھر پہلا صدوق ہے یا سیکا ہے اور دوسرا مجور و لال ہے تو دوسری ضعیف ہو گئی یہ روایت صحیح ہسن بتاؤ حسن لذاتی تو ثابت کرنے ضیف نہیں چلتی حکام ثابت کرنے میں کون سی چلتی ہے صحیح؟ حسن لذاتی؟ حسن لگائی یعنی صحیح دونوں قسموں کو ساتھ صحیح لہاتی دا... صحیح, صحیح لگ رہی حصل حسل لگ رہی چاروں سے حکام ثابت ہوتا ہے ضعیف سے تو نہیں ہوتے تو ذہیف سنا سنا کر لوگوں کو کیا کرتے رہے یہ تمیز نہیں کہ اے ظالم امام لیف بن سعد امام مالک کے دوست مصر کے جو ان کی دربار شریف کی زیارت کر کے آئے مصر میں امام لیف بن سعد جو مشتحد مطلق تھے امام مالک سے بڑے امام تھے اور امام مالک کے ساتھ خط کی تابت چلتی انہوں نے اپنی تاریخ میں یزید کو امیر المنی لکھا ہے بڑے تم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ اماموں کو بھی نہ چھوڑیں کوئی امام کہے گا جو سنے وہ امام کیا تھا وہ کافر تھا جیسے ایک بے وقو میرا پرانا دوست تھا بھاو نگر کے علاقے میں نے خو... سنا کہا یار میری باتیں سننے کے بعد اٹھارہ ہزار آلم سن حسین نہیں سمجھ سکے آج تک ہی سمجھے گا بلے اس کو دلیل نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں دلال خدا کا بندہ کہاں لکھا ہوا انہوں نے لکھا اٹھارہ ہزار جو عالم آہا سلطان بابو نے شیر بولا پڑھنے والے کسی بڑوے نے کہہ دیا اٹھارہ ہزار جو عالم ہے وہ پکا ہو گیا تو دلل بن گیا کہ نہیں اس کو دلیل تو نہیں کہہ سکتے میں کہاں تھا اٹھارہ ہزار عالم کچھ تو خدا کا خوف کرو جاہلوں کا کیا ہوتا ہے کم مثل الحمار کا ماسال ہے زخر ادا داخلہ داخلہ کلو کلو ظالم خدا کا خوف کرو اپنی طرف سے گوشے نہ بناؤ جو اسلاف نے گوشے بنائے ہیں کسی کے لیے وہی وہ رکھو یہ جدید کے گوشے وہ بتا رہا ہوں جو اسلاف نے بنائے تو کتے کا بچہ ہوگا جو کہے یہ کہتا ہے سوور کا بچہ میں حوالے دے رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں خنزیر کا بچہ تو کتابے کے سب کچھ پیچھے ماموں کو گالیاں نکالتا رہے تیرے جیسے کئی باندر مر تڑپ کر مر گئے کہ حال میں مردال مرتا ہے تو آخر میں کشفر محجوب شریف کی بھی اس نے بات کی ہے کہ حضور سجدنا داتا علی رضی اللہ تعالی آپ نے یہاں لکھا ہے وہ اہل ای قصہ بر درستی حال وئی متفق کند ظاہر بود مر حقرا متابر بود وچو حق مفقود شد شمشیر بر کہ اس قصہ سوال لوگ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب حق ظاہر تھا تو امام علی مقام اس کے تابے دار رہے اور جب حق مفقود ہو گیا تو آپ نے تلوار نکال لی علماء فرماتے ہیں فن رجال ہر فن کے مرد ہوتے تصوف کے اپنے مرد ہیں حدیث کے اپنے مرد ہیں کے اپنے مرد ہیں لغت کے اپنے مرد ہیں کے اپنے مرد ہیں علوم کے اپنے مرد ہیں اللہ حد بڑے بڑے صوفیاء کرام ہمارے گزرے لیکن حدیث کے باب میں ان کو کمزور پایا گیا اصول حدیث والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صوفیاء کے پاس زیادہ کمزور روایات چلتی ہیں کیوں کئی وجوہات لکھی ایک وجہ یہ لکھی کہ وہ ذکر الہی میں زیادہ تر مصروف رہتے ہیں اور ان کو دور کا حدیثیں وغیرہ ادھر کتابیں طویل پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے بات ٹھیک ہے امام غزالی کتنا بڑے بندے ہیں بھائی حدیث کے باب میں کمزور تھے احیا شریف میں بہت سی موضوعات منگڑت روایات ہیں انہوں نے نہیں بنائی کسی کے پاس پڑی تھی اٹھا کر رکھ دی پڑی تھی اٹھا کر رکھ دی پڑی تھی اٹھا کر رکھ دی تحقیق نہ کی، رکھنے والی ہے یہ نہیں۔ اسی طرح غوث پاک میرا جانتے کیا پڑے امام تھے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو غنیت بھی ہے نا یہ ان کی نہیں لگتی کیوں نہیں لگتی بھائی اس میں زیادہ تر منگڑت باتیں اور حدیثیں ہیں اور وہ تو اتنا بڑے محدث تھے لیکن ان کے اہل مذہب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ جی کتاب آپ کی ہے خدا جانے کس وجہ سے وہ تسامو کرتے رہے بات سمجھ لیکن ایک بات علمی حقیقت ہو اس کے خلاف کوئی بھی ہو کوئی بھی بھی بات نکلے کسی سے اس کو خطا اجتہادی کہہ کر اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو ماننا یہ تو قطن اجازت ہے ہی نہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے رول اولیا سید محمد بن مبارک کا کرمانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشائق چشت مشایخ چشت کے احوال اور ملفوظات جمع فرمائے اس میں اور یہ بابا فرید کے خلیفہ ہے ان کو بولا جاتا ہے سیدنا امیر خرد رضی اللہ تعالی یہ مولا علی کے حالات کے آخر میں لکھتے ہیں عبد الرحمان ملجم کے جانب معاویہ شدہ بود عبد الرحمان بن ملجم جو معاویہ کی جانب ہو گیا تھا کب ہو گیا تھا خدا جانے کسی نے بلاوٹ کی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن نسخہ میرے پاس پرانا ہے اور فارسی ہے سر انتشارات اسلامی لاہور مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کا مشترکہ یہ مرکز تحقیقات کا فارسی کا ایران اور فارسی کا پاکستان کو یہاں اسلام آباد میں اور لاہور میں فری تو انہوں نے یہ چھاپائی اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کی بات کر رہا ہوں الحاق بالکل ممکن ہے کہ کسی نے بڑھا دیو لیکن اتنے بڑوں بڑے بزرگ کی با... کتاب میں آیا ہوا ہے تو یہ استعمال اگر ایک طرف رکھو تو دوسرا استعمال موجود ہے کیوں آپ نے لکھ دیا ہو اگر لکھ دیا ہے تو بات سراسر غلط ہے پوری تاریخ اس بات پر متفق ہے سنیوں میں. کہ تین خارجی لوگ جمع ہوئے نہروان کے بعد نہروان کے بعد مطلب یہ ہے کہ نہروان بھی ہو گئی تھی تین شخص جمع ہوئے عبد الرحمان بن ملجم مرادی برک بن عبداللہ برک بے ریک کاف ڈنڈے والا برخ برک بن عبداللہ تمیمی اور آمر بن باکر تمیمی یہ تینوں خارجی تھے یہ میں الدا و نایل سے سنا رہا ہوں یہ تینوں اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا یار ان انہوں نے تو ظالموں نے ہمارے وہ میں بڑے بڑے نیک لوگوں کو قتل کر دیا ہے معاویہ یہ تو اتنا بڑا تو ہمارا جینے کا کیا فائدہ بتاؤ کسی کو نہیں تینوں کو قتل کرتے ہیں اب یہ تینوں بیٹھ گئے کون کون عبد الرحمان بن ملجم برک بن عبد اللہ اور عامر بن ابھی وکر وقت طے کیا دن طے کیا کہ سترہ رمضان وقت طے کیا صبح کی نماز کے وقت اور کام تقسیم کر دیا عبد الرحمان نے کہا میں نے علی کو مارنا ہے برک بن عبداللہ نے کہا میں نے معاویہ کو مارنا ہے عمر بن ابی بکر نے کہا میں آمر بن عاص سعودی اللہ تعالی جو فاتح مصر تھے جن کے دربار پر حاضر ہوا ناچی ان کو شہید کرنا تینوں نے یہ تیار کر لیا پہنچ گئے عبد الرحمان بن ملزم بڑو تھا یہ دلہ عاشق تھا قطامے پر قطامے کا ذکر آتا ہے عورت کا کافیا میں یہ وہی قتم ہے باب کتھا میں پڑا ہے نا یہ کتھا میں وہی ہے عورت تھی کوفے میں مولا علی نے ناروان میں اس کے شوہر کو اس کے پتنی کس کو قتل کر دیا تھا کارجی جو تھے اب یہ عورت کہتے ہیں بہت حسین و جمیل تھی اور مسجد میں مسجد میں رہ کر عبادت کرتی تھی یعنی رائےبڑ کا پورا نکشت سامنے سے گزری تو اس بھڑوے نے دیکھا ہا ہبد الرحمان بن ملزم کیا بات جس نے دعوت تبلیغ کا بیڑا اٹھا ہوا تھا وہ گزری تو حضرت گم سم ہو گئے ہوں hmm. کہتا ہے میرے ساتھ شادی کر لو اس نے کہا شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ علی کا سر چاہیے اس نے کہا حاضر ہوں کرنے پر کیا کیا دیکھ تو صحیح عورت کے پیچھے علی کو مار رہا ہے اور بنا رہا ہے بہانہ مذہب کا اور ٹھرکی وہ غیرت ٹرکی اس نے علی کو زخمی کیا شہید ہو گئے برق نے برق نے حضرت معاویے پر حملہ کیا ورق پر ایسا زخم لگا برک برک برک نے کہا حکیموں نے کہ آگ سے زخم ختم کرنا پڑے گا جلانا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ ہم ایک دوائی پلائیں گے آپ کی نسل پیدا نہیں ہوگی آپ نے فرمایا یار یہ آگ کا عذاب تو مجھے نہیں برداشت ہوتا باقی رہا یزید اور عبداللہ یہ دو بیٹے تھے آپ کے حضرت معاویہ یزید اور آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے تو ان کو دیکھ کر کر لوں گا بس آگے مجھے نہیں چاہیے اولاد انہوں نے وہ پلائی دوائی جو پلانی تھی تو اس سے نسل خوشی ہوگی ہمیشہ ان کا یہ ہو گیا اور جا عامر بن ابھی بکر تھا مصر میں پہنچا حضرت عامر بن آس نے صبح نماز پڑھانی تھی اتفاق سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھا جائے اور خارجہ تھے خارجہ نامی تھے ان کے نائب وہاں مسجد میں اگر انہوں نے نماز پڑھائی یہ سندھی کے بچے نے انہوں کو حملہ کر دیا ان کو شہید کر دیا تو کہنے لگا ہو ہو ہو تو آمرا بلاس کو خارجہ وہاں سے یہ مثال نکل پڑی دنیا میں اب ایمان سے بتانا عبد الرحمان بن ملجم کو سیجر اولیا میں لکھا جا رہا ہے وہ کس کی طرف چلے گئے معاویہ کی طرف اور یہ اکٹھے جمع ہو کر حضرت معاویہ کو بھی شہید کر رہے ہیں ان کو بھی معاویہ کی طرف کیسے گئے تو کہنا پڑے گا یا الحاق ہے یا بزرگ نے کسی سے سنا شہرت کے بنا پر صوفی بندے تھے لکھ دیا بہت بہت اب داتا علی حجوری رضی اللہ تعالی عنہ اعلی ان ہوا دیا بیہی انا کہ اسی بارت شریف پر آتے ہیں جب تھا دین تو آپ متابق تھے سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ کے پاس دین تھا کہ نہیں تھا اگر تھا اور یقینی تھا تو بھائی مسلو کی طرف بلاتے ہیں تو امام حسین انکار کیوں کرتے ہیں یہ صحیح سندوں کے ساتھ طبقات اپنے ساتھ سب کے پاس موجود ہے آخر بھائی کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے میں کمرے میں داخل کر کے کنڈی لگا کر میں باہر سلا کر بعد میں تجھے چھوڑ دوں تو امام حسین فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ کا احترام میرے اوپر فرض ہے لہذا میں اب کچھ نہیں کرنا چاہتا اب جو چاہے کریں تو تلوار کھینچنے کے لیے تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے اگلی بات دین اگر مفقود ہو چکا تھا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ دین اگر مفقود ہو چکا تھا ہم نے پھر تلوار نہیں اٹھائی اب دو باتیں یہاں پر گلاش دین مفقود ہو گیا تھا تو, تو پھر کہنا پڑے گا کہ عبداللہ اللہ ابن احمد بیات رضوان والے اور جتنے صحابہ دیگر تھے وہ سارے کے سارے ان کا دین مفقود ہو گیا اور انہوں نے کوئی فکر نہیں کی الٹا امام پاک جا رہے ہیں اور وہ روک رہے ہیں تو سب سے بڑا دین مفقود تو ان کا ہوا وہ تو کافر ہو گئے عجیب بات امام نے تلوار نکال لی کہاں تلوار نکالی جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں مجھے جانے دو یزید کے پاس واپس جانے دو سرحد پر جانے دو تو اب کیا کہیں گے امام حسین سے بھی دین مفقود ہو گیا معذرا تو مجھے تو چھوڑ بیٹھے اور پھر یہ فرما رہے ہیں بات سمجھنا اللہ اکبر و کبیرہ کیا لفظ ہے عجیب کہ امام نے تلوار نکال لی اور امام فرماتے تمام کتابیں متفق ہیں کہ امام نے فرمایا اپنے ساتھیوں جب تک یہ تم پر حملہ نہ کریں ابتدا نہیں کرنے یہ تم نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو کسی مقرر سے یہاں بیان کرتے ہیں سنا ہے نا امام نے فرمایا ابتدا نہیں کرنی ایسے ابتدا نہیں کرنی تو تلوار کیسے نکالی تلوار تو انہوں نے نکالی اور پھر امام نے نکالی تو یہ جب دین مفقود ہوا تو امام نے تلوار نکالی یہ کہاں ہوا؟ یہ شرطیہ صادق نہیں آ رہا ہو شرطیہ صادق تو تب آتا کہ امام مفقود دیکھ کر فورن تلوار اٹھاتے اور لڑائی شروع کر دیتے لڑائی تو نہیں شروع کی بلکہ ان کو روک رہے ہیں لڑائی شروع نہ کرنا پھر عجیب بات امام زین اللہ جتنے باقی اہل بیت امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے شاید باقی سب کے سب یزید کی بات کر رہے ہیں کر چکے ہیں سارے عبد سا. عبداللہ بن عباس کر چکے ہیں سارے کر چکے ہیں اب باقیوں کا کیا بنے گا محمد بن انفیا کا کیا بنے گا وہ بھی روکنے والے ہیں ان سے بھی دین گیا دین مفقود ہو گیا وہ خدا کا بندہ یہاں پر دین کا لفظ ہی بولنا جائز نہیں ہے سنو مولا علی مولا اور معاویہ پاک کا مقابلہ ہوا صحیح روایات میں موجود ہے یہ تمام تاریخی کتابیں لکھو بے لسلاد ہوں یا بغیر اسلاد ہوں مولا علی سے خارجیوں کے متعلق پوچھا گیا جو ان کے ساتھ آپ لڑے ہیں آپ نے رسول اکرم سے سنا فرمایا سنا پوچھا گیا یہ جو سفین اور جمل ہے اس کے متعلق سنا فرمایا نہیں سنا میرا اجتہاد ہے میری رائے ہے کیا فرمایا اگر یہ شیعہ سنی دونوں کے پاس نہ ہو میں زبان کٹا دوں گا سنا اس کی سی نا پھر بھی کٹا دوں گا اب مولا علی تلوار اٹھائیں تو وہ اشتہادی ہو اور دین نہیں کہہ سکتے ان کا اشتہاد ہے ان کی فقہ ہے یہ کہو تو امام حسین کی بات آتی ہے تو دین ہی برباد ہو گیا اتنا جلدی برباد ہو گیا اچھا رسول دین دے کر گئے سارے دبا برباد ہو گئے صرف ایک شخص رہ گیا کیسی جی بات ہے وہ امام کی رائے تھی امام کا اجتہاد تھا وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے اجتہاد تھا وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے اجتہاد بدل گیا رائے بدل گئی اور دین تو نہیں بدلتا رائے بدلتی ہے احتیاط بدلتا ہے دین تو نہیں بدلتا اگر کہتے ہو دین ایسا ہو گیا تو پھر امام نے بار بار دین چھوڑا تھا ظالم کسی بھی بزرگ کی کتاب اگر کوئی بات حقیقت کے خلاف لکھی ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں پانی منگواؤ سیاہی سفر ایک کر دو مانا اسی چیز کو جاتا ہے جو حقیقت ہو اب سمجھ آ بس بات کی کہ نہیں آئی یہ لفظی بولنا جائز نہیں ہے دین کا صرف اشتہار صرف ان کی اپنی فکر اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں فطر کی کتابوں میں فترے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے جہاد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو بولو جہاں دین کی لڑائی ہوگی وہاں پر فتنہ ہوگا اس کو فتنہ کہو گے تو علماء کیوں کہتے ہیں فتنہ مولا علی اور شفیر کو فتنہ کہتے ہیں مولا علی اور جمل کو فتنہ کہتے ہیں فتنہ کربڑا دیکھو تو صحیح بن مالک وہاں بیٹھے ہیں سر شریف آتا ہے ابن زیاد کے پاس کوفے میں وہ چھڑی لگانے والی بات با, با, با, با. ماد اللہ تعالی انس بن مالک دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں اٹھتے نہیں بولو وہ تو کافر ہو گئے دین مفقود ہو گیا ختم یہ بھی ہوتا ہے محبوب کے متعلق بات ہو تو جذبات میں آ کر بھی قلم تیز ہو جاتا ہے تو اس کو قلم کی تیزی کہہ سکتے حقیقت نہیں اگر تم ایسا کہتے ہو اور نہیں چھوڑتے اور کہتے ہو کہ دین مفقود ہو گیا تھا تو برسی سادی بات ہے تمہارے اسلاف نے تو دین مفقود کیا حسین نے بچایا یہی مذہب ہے اشیوں کا بس صبح دڑل دڑل دڑن کرو اور جاؤ خسموں کھاؤ کیوں مزہ سنت میں بیٹھے ہوئے کوچ اور باہر کوچ ہے اندر یہ ہے کہ سارے پیچھے ہو گیا تھا باہر یہ ہے کہ ہم معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے بہت کرتے بابی صحابہ کا آدم کرتے ہیں لیکن حسین کو اندر سے جب شیعہ بن گیا تو جاؤ ایسی بات کسی سے ہو تو ہرگز نہیں مانی جا سکتی وہی کچھ ماننا ہے جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق